شمان سےان سام سے اور سبا دا حد و نمخی و یدعونا دعا قانمی کی وقدم ادا غابا کمر اور بیروانش مخی کلا کرا جس کو مئی دا دای لصب تعریف الزرخہ جیب اپریو دی وقوف آل مظرفان مرتبہ کی خلاف دی وقوف آل مظرفان وقوف آل مظرفان فدیکی خلاف دی وقوف آل مظرفان امام اب حلفر احمد اللہ اوزار امام مالک رحمت اللہ واجبئی امام حلیف اداری احمد الرحمد واجب واجبئی بدل سے دم بازن کی دا سنت دے اللہ امام, امام احمدی عوض امام مالک احمد میں مصددہ دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمر خود میں حبہ رکن ہوئی عمر خود فارا تلکل بیتو تلکل بیتو تلکل جائز دے دعوت کو جسرہ کو جسرہ ان کی طور رشبت پیر نہیں کی عمر خود زعفہ مخی لگردہ جائز دے لوگ کو جسرہ پر جمعرے جمہورم السجدال جسنات ربی جمری لابدان قصد روح شمسنا زیوہ مخی لیکن جمری پر قصد روح شمسنا لیکن داود روایت پر مصرح احمد کی مور مطانیزا ذکر کی عبداللہ المصورت نوحو عبداللہ العباس نوحو نبی صلی اللہ علیہ وسلم زعفت قریش جب آئی کی ذنوہ لے گل او یدر و اب خاص انا تفضلید ہے بنا رحمت کا مان اے وہ جناش ہو یا لاخر مجمرہ حتہ تط لا شمس وہ تو لا یوقی بچی جی جمرہ نہ ورے تو پھر مرنے کی راحت نہیں یعنی وجناب جمهور افضل وقت رم الجمرہ داخر پر رمضان جمعہ کبل بعد کرواے شامس عطا جو ظافت ام خلاش تاخر باقی رہیں تفصیل دا مظاہبوں کو اے وقت دا رمال جملے کی تفصیل دا انتحاف دا حاصل دا انتحاف حاصل دا حاصل جواب دا جواب دا حاصل امام شافی رحمت نے مصد دارچ وقت دا جواب دا جواب دا نسپرلین شروع کی نمج پشکو کی داروی نقاب دا جائیت درم اسمال غرورتی کون رواب دے جگل لسنا امام کو پتاری کو شروع نبیر سمجھ کے اجازت کرے دے میں سرمین دا رہا کو آقا با انس اور جو جمهور مصلد دار امام ابو حنیفہ امام تمہارے رحمۃ اللہ علیہ اور احمد بن حنبل وقت جائذا فاضل ترجہ وقت مسنونہ اب بعض فاضل عیشنگ وقت جائذا پسند ناظرین و زکارا باظ ترن فضل وقت مسنونہ او ظلہ پرود عبد اور فرمایا یوں سولیج کر کے کہ قبرت اور شمس متعین ذا ارامت میں فسطرو الشمس وقت جائے طلوع الشمس ہے وقت جائے بلا تراح کہ زوان ما کر وقت جائے ذا مان کر ہے نماز نماز کام ما کر طلوع بدر پوری لا تفصیل نہیں وقت الرم ابتداد اجہاد الحضر داداوت دورہ تو باقی در اور دی کی گی جی جو رسم طور سمجھا مثلا در والے جملے ہوتے ہیں باقی وقت میں سنا بعد الزوال زوال کے بعد نے یعنی من فاطمہ ذاتادی بے فیفون بالمذلفہ اے سور الفجر نمبر اگر کے اصل وقت کو پس ڈالنے لگے ودعون دعاء کرنے کہ وقت موقت کے مار روان کی مینا تھا تو کل اذا باب القمر او در سب تاریس کی فریوزی لفاخر اللہ کی فریوزی یعنی قریب تلو الفجر تا بلارش اضافہ والقمر ذکر او ذکر کی قانا تلوی ابن عمر یقدم او ضعفت آلی ہی او کنزوری تقل آفر یقفون عند المشجر حرام او بدل دو مشجر حرام مشر او جبل لئے جبل و ضحوة لکھی حرام لئے احترامی ہی یا لوجود و حرمت تخکار نفد ایک او دستیاد او مشجر حرام مظریفہ عام سے تویر کی گئے اور مشہرام کے لئے خاص مقام جب اللہ فزحمر تویر کی گئے اور مشہر حرام بلیلیم فاسکرون اللہ ما بضا لہم ذکر بے کلی کرو بے لئے سفار دروت سبحان اللہ او بیسا اللہ ورسول اللہ کی دفعوش سمائی الجعون او اپس مش منات قبل شفل امام و قبل ایتوا مخید راقود امام رفمین حما یکنم منات اصرات رفل ساتفہ اطلاع ورسل امین ہم ایتن مبارد آرکا اذا کدمو رمو الجمرا اگر ازا قبض تلع شمسہ سے داری جواز دی دارا پچھر باشن لگا مندوب دارا چھو پسو تلع شمسہ اولیلکا تفصیل ذکر چھو وقام عمر یا قول ارخصہ فی اولائق رسول اللہ تعالیٰ سرم وخصم راقے دی راقے دی راقے دی راقے دی راقے دی راقے دی راقے دی راقے دی راقے دی راقے اور قصر تنقیس نے یہ کیت لازمت ہے کہ نا محض تجوید ہی نہیں لو صرف وجزاءوں کے مطابق ہو کہ تجوید میں دار کی روجو میراۃ قبر تلو فجن ٹھیک ہے صلی اللہ علیہ وسلم من جمعین اند مظریبینہ بدالین تو پھر اوقات ابو دو کے لیے نے کہا اور اودی گرو ہم کے دعہجات کرو میں نہیں الاکر منجمکا الا تو یہاں قال سے بیان کے داخل ہوتے رہے وہاں سے فاضلوں کی شفقتیں <تصفح> اور انا کا نام تھا مدد اللہ تعالی دربار اللہ مالا رحمت انا نظر لے بچا یا تاجم میں کی لے تجمینا تھا کی جہاں میں تراثین کی لے تجمین عند المضریفا وقامت تصلی اور دنیا منتے فسلت ساعتاً لساعت منزل ثم قائد یا ابنی یعنی عبداللہ یا ابنی یا بچی احر دادو دی مولانا اسما اس مومی پردتی لیا نزی تحقیقنا دا کے شاہر مولانا عزیز احمد نبیه لام عبدالعالی ذکر فی جزی تا تخوص دا مولانا چا عبداللالا چاہر غاب القمر جزی تا منتظر و دا قرد و صبا جزی تا سمومی چی پردودی رفا قرد و صبا نکری بودی جزی تا مع ہوا زبان نہ کرے بس زبانیں کرے اداب دلیل سے زیادہ ثواب ہے پریمان الفا بالتمام قومے پرودیدہ اتے جاہل طریق سے سلام کو تقد ماہ پس وقت قریب کرو اور بدر کا وہ تلاشوں میں سنا پریوشن موقع سناتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ان کی وصات ثم قال وہ داروں میں سے پس دو سرادیں نے اسی طرح محمد تم کا دیا بنا ہے هل ہابل کمر کھولتے ہیں اموس پہ ہوتا ہے آرام پر تحسنا پرتحیدے جوزے عبد اللہ ایک منرہ اور جہننم مزینہ یہ چموں گے نے پھجمرا بان حتیرمات جمرا چھی ویوسلا جمرا ادا ماربی سامان تڑی نورpostcss تو راو شدرجم تا فخر در کجنه تا محمد فرهاد عبد الله ابن محمد کے ضاہوہ دے گل سبب صلاه دے فجر تا ورثہ تو برس ورثہ رجاتین الا منظر ہی ایک منزل رضی فرمایا کہ رجات الا منظر فی المنافلات صلاه الصبح منذ صباح کو بھی منظر ہا پکو منظر کی پکو نہ عبد ہزار کی اذیا غنیا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل دم متما کی دی یا شامل قدوم گلے چمک پچاری کی راز قدنا فیل غلس ندین الوہ دی رمی قبل طلوع الا قدنا فیل غلس لو متیا ادارتے پہلے ظہر اور ظہر قبل طلوع الفجر نے اور احتمال کے لئے کہ رمی شید ماءورانا الا قد غلصنا جمانکم خوضامر الا قد غلصنا جمانگاہوو جشتل جمری ان رمین جمرا في الغلص غلصنا رمین جمرا في الغلص داخل ملکو جارکی وشتر دام دا دا احتمال دا احتمالا دا کلیچ لغلست مراد غلص قبل الفجر شید اور احتمال سب لئے کہ غلص بعد الفجر دا غلص اطلاق قبل الفجر دا غلط ادلاع کو بعض الفجم جیے سن نافی غلط ہے اور تمام مخدوس ہیں نبی رحم کر اللہ علیہ غلط یہ سن دی پی حاضر في غلصے. دا غلص اطلاع غلص. کی غلط ہے وہ غلط ادلاع کا قسم سے کہا غلط قبل فجر کی گندار کی فجر کو فجر کا محمول قضے باندھے باطل فجر باندھے ظفاطما فقط ذلسی السرا ہم ذکر کرو داوود داوود رحمتہ عبداللہ رب اس پر فرما رہے ہیں کہ نبی کریم جعفر علی دو یل تھا پس او انہیں پلرن طریقے سے وہ لطف ہے لکھی کی ظرف اعلی طریقے تنم واہل زمان کو تنا کر مت رچمان وہ بنی یا لاۃ الجن کا جرم جمرا حتا تر دارشم ان اللہ وہ کہے ان رم قبل کے تو اپ ان رسول قسم ارزلہ لوغان ان دو سناروں کے بارے ابو الرسول شمس بطاری کی مشکل جائز پوری دی لوجنا صلی اللہ علیہ محمد می کہتے ہیں کالات کہنا تسی کالات کہنا دراما وہ ملکہ سے ملکہ سے مناشات کالات کہنا تو صلی اللہ علیہ وسلم لے کے رکھا میں وکونہ ثقیلہ تن ثقیلہ تن فاضین الا نام دریں ندیدے تقدیم رضا دو مریضانوں استادرات سوزتن نبیہ صلی اللہ سمی جازید تو سوزیر دنہا لہر سجمن کشفید و مذارفے کے وقالت سفیلتن دا علک دستیدان وقالت سفیلتن وادران کویا او سستا کم ذارفے کے سمیتن اتنا اتنا درونباری سفیلتن درونباری اتنا دیکھا ہم دوری شید برن پی درون شکرن درونباری سبھی تما سب تک میں حکمہ باتواری کی سڑے اور قائدہ تے ورد وست گنوارے نو کے کڑن نہیں اتے بنتی اتے مندا اینو چھکاوے وقان عبرتن بتیات و زار ستف مذنتے نبی دے سلام تے اجازت تو راہوان چلا ادھا راہوان سادو مزدلفین نے لینا تا مکہ لگنواج دخل کرنا اقمن من جسار اقمن من جسار سے لینا کہ تو مزدلفی حقا بہنادی و صبر کی تم مدفانا بی دفعی من را روان شو قرآتور دلائیں داخل سیوزے را روان شو زمزرقینہ معید را تو دنی بیر اسلام سا دیکن کمزورتی علاقلی و ناربادی کھو فلان اکون استحزانت رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ چباب اجازت کردنی بیر اسلام نا دمخ تک تک چنچ جازت کردن سادیبا لہا احب ویلہ دمخ کی تک انسان خوشالی دا اشکال پرشکے ہی جو سوریان ذکرکے ہی دومن منین پر ذکلہ مانی حل ذکلہ یو حکم نبات وصف ذکرشی ناغت دلالت پر پا اللہ دیت پارکے حکم استیزان دے و اذن دے نظر سواصل ذکرکے چاہو وطان عمرتن بجیہتن سخیلتن دا معلوم ہے چاہلت دا اذن سکل اوزع ہو دا حلت چہردے کی موجودشی جا اجازت بیشتا ہے ان دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا جو فکو نبات یا وسط ذکر شین دال دال کی فعالیت دا دو دو دا دا دا دا دا دا. کے واسطہ تو حکم درکار حضرت کے ذکر سے ثقیلات باتیات اور مداد سدا علت استیزاد دے اجازت دیں اے مومنین کلہ مالی کے استثاق ہو سودی رضافاری وہ تو تحقیق کرے عالم سیندیو راجہ او مختصر داد دا. کلام منکر نہ والدیت کا رسول مسرینہ ذکر تاخیر مرات مانا تعلیم دا حکم تعلیم دا حکم معالت تا دا زعب قوط اجازت دے گا اب تک یہ موجود, موجود رہتی کہ نبی علیہ السلام کا زمانہ کہ داد و سبا میں مخنے برابر تھا سبا سے ان سے برابر اگر کوئی جواز ہو پتہ ہے وہ خانہ ہوا وہ سیما پارنے مخالف ذمہ پارنے پر زمین نبی علیہ او کی اور چلا وہ کی جادو وہ خرے نبی علیہ دی پھر مخالف کیے نہ نو نبی علیہ السلام نے کہا تو جعل اللہ نے مرن لهم عبدان عامر نشبی بولالو تذید پر درخواست نبی علیہ السلام نے داخل ہو نہ ظالمان کی قران ختم ہوا اور میں کتنے روزینہ جنازہ کا کب کرے یہ کمرے کمرے تحتہ کے عزت پر درے اور قران ثور اور قران و دین میں کہا اور قران ختم ہوا یہ پتہ ہو دیکھیں او سومدہ ودی نے کہا یراں رو جا پر کو جا اور بدلہ بانی شروع کلا اہیں کہ میں کمور شبیہادے نے کبھی درخطہ رسول اللہ علیہ بھائی ارماں دے تمہ قابل کرو اس خطرے بنا سلام مدد تعال شذل خلکین نے وتر نبی علیہ السلام دل مؤمنین ادرکو اجازت دو دو او دو، دicks Brooks علیہ وسلم او دام قایل ب مسئلس اگر ارتاعت ان تحرم ف lobأناعات اسمradas عمومین علیہ السلام قول عatinya پہلے حضر xem معط replied ساؤا آردکانAm الحلójی ادرکوں کے بعد سامعہ ریعت اگر مفضلها اسعاد فرمایا اے سن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن الحمدللہ مذکور ہوئی مار ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تراطم نماز میں طاہی تا طرح تے جمعہ بعد المغرب اور عشاء کے منزل کرے موت پر دعا الصلوۃنا سیواذ دو منزلنا یود ما تاں دے اور بعد ثواب یو سما بعد نماز میں کہوے شاہ جبو قبل دمیقات مجھے نہیں دیکھنے مسئلہ ذکر شو ہے حین بضا غل فجر وصل الفجر والفجر بعطا ما حین ہے انتق الفجر حین بضا غل فجر, فجر بیتما لازم قبل مقاتیہا نزیم تعاوید کر یہ قبل دمیقات مجھے آدھنا نفس وقت نمکی نمک قبل دمیقات مجھے آدھنا قبل مجھے آدھنا الفجر قبل مجھے منذ سے بہتا ہے کہ قبل مقا مقید مقات معتادا محناس پر مسئلہ سابسی دیدی نیوز سمعروم آزار ہے کہ معتاد وقت تو اسبارو سکر قبل مقات بکا قبل دا وقت تو قبل قبل قبل قلینا در شوحیر بضل رب پڑی معروم آزار ہے مقات معتادا در مقات معتادا در مقید ورنزا معلوم بچو صاف انقات معتادا در مقات ازبار در لگتا ان کی نفس قولین در اصبرو بالفجر فإننا آزم نما کا نے دیدے درم میں پاس جاتی بہمت یہ بنا وسلمتے احناد در مصافتے تکم جو میں صراطیں بہانز برا دین معلوم مدار سے یہ جما حقیقتا نہ دیکھو تیر وعدہ خلاف رضی سبا ما صل صراط نے غیر میں قابل لا صراطیں جو جما بدن بولتا مقبل مکاب حجاب دید میں کار نہ چلے حقیقتا ما گزر پڑے ہیں تو کچھ अग्रवालات دجنگن سراتے اپنے سفر کا ہے تھا محمدی حدیث کے خلاف ہے۔ ادی وہ جن احلاف अग्रवाल دج میں بیان سراتے ہیں تو کہنا بنی ترا میں سنی حال کہ ہم دا حدیث نہت مشکل <سؤال> ہے۔ تو کچھ نے اقامت تمام میں قادم ما رہے ہیں نبی صلی اللہ <سؤال> علیہ وسلم صلی اللہ تعالی سنتیں بغیر دا او وقت وقت بنا صرف کری بے وقتا جو ذا قلوا دی وقت حقتاں سینما کام دیو دی وقت دی وقت سینما کاگن ارا دا مانا دا حدیث قدیم حالات مخالفت ہے ذم معروف عندنا بالبداہ اور دار کی تو سنت مارتا باتیں رواياتنا رستم دا ہنا خود تعالی کی جم صورت معروف عندنا بالبلاد کدیل محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی وقت فیلا اور ندون محمد صاحب پرات کی مجھے ٹو آخری دائمہ و سلاتوں پر از ناغم خریف دو نہیں دیسا او پر چلی احنا پر باخلی تنا ناغنا تھی مسوری ہوئی جا مسوری اندار کو وقت معطا کروش ہو جا مسوری خسران تاریتی دو یوم منت پاور وقت وقت وقت وقت وقت وقت وقت دا کو فوق دے مطلع علاوہ دے دو منزلان دور منزلان دوڑے اراد فغیر دو وقت معطا کرنی دا اتنا استغراب او تعمیر دروازن ان خلاف دے بلکہ سبشکار بے بہشک ذکر سندی ہے جواب ماں راجہ جو ہے کہ قال بعض النات قال ماذا؟ مار ایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منزلے کے بغیر وقت الاول کے بعد کا تصور نہ بلا و صف استقرار کو دےخر تحویل سے متعلق حکم جو میرے ساتھ سفر دایا حقیقتاً یا تو اس نے بالتحویل نہ سفر کا اور پھر کہ نہ لو با امام جبیل کی منگل بے بے وقت متاذنا قبل تعلیم دے تثقین دے فقار تحویل دے اے تیاتر بے فاضش فقار اباق کی جمع تا کو تحریر داویذ تحریر کا دے سٹھو نے تحوی یو بنار سید احمد گوهی ذکر کر کے کہ داویذ ذکر اگنگ دیوجن چارم تارکو سمجھ چیتے رہے نہ سدھن مکی جنم بیل سراتے ہیں سن عرطاب متعارف پاک ال قدمان ماذ کل انها في النهار نور ذ ورتت ماذ رسلتی جو بین المغرب ال ساداد سیوا تو ہر دار تجری نو تو پدار کو تو گل تجری کرا هذ دی وجراتی تا سی تو ان دا کے ذکر زکون کو تا ما دون دا جو بین سراتے سن مارپا ما با کے دا او تحلیل ما دون دیکھال کو تا في النهار اگر کو کے و حلق کو جمع خلق سجم جمع دور از رسول کو خبک کیوں اور تو خلق جمع انہوں سب پلار وانے سراد سیدری انہوں نے انہوں نے رسول دیرے سب پلار وانے سراد سیدری دیو جانتے میں سندی جواب ایک کر کنی دا دا میں دا جمع بیال سرادین جو حوبیلتان دادارا دا مندنا نتیر تحویل دخل وقت نراغلے و بلکہ لابداری مندانی تحویل دخل وقت نراغلے انہاں اگر مند مادگر چکم پو مادگیم کلی کشو دے لالتحویل دا تحویل دو وجننو بلکیا لسفر لقدامہ سکتا شاو پاچھے سفر دو وجننو دقا لسفر والا لالتحویل دا تحویل دو وجننو وذا ما فزبر وجمع القطن ويكون نراثنا مرنا شان سے کی رحمت رضی قر کے بہترین لیکن وہ کہتے ہیں کہ لتاجیل نتاجیل لوگوں غمن نماز کرتے دماغ سے پھر درت شو نے لتہوین لے یعنی چ وقت بدر شو جانے وقت داخل بلکہ لتاجیل لوگوں ورتالت لوگوں کا ساتھ نہ حاضر فرض فضان چھوا میں نے دی کی عقبہ وقت میں چراغ دو مزید تو منظور اگر وہ تو ماکان پر محول متحول کر دے درے منتظر لے جب پرواہ نہ ماکان تو دائیں جواب المحول جب میں اول وقت محول کر دے درے پرواہ بدی اور رت کی پدی ما پاک ہے پدی اورت کی خلاف جو ابا جمع نہ بین سراتے تو عارف کی جمع حادثہ پر درے قسم کی سوائے ذکر اگر جمع خیال سے جای لو کو پر درے رحمت رحمت جواب سے اندے نہ مارے تو سوزرا <وقع> دا دا دا مبارک سیکھی سو سونا تلا دنور خلق شکو امام شکل نہیں کنو خلق شکلی کی دیگی تو دن شکل ہو قائلن یا قول تان فجر و قائلن یا قول وقت واری کی ثم قارا امام شکل رسول اللہ سے قارا نبی رسوم میلی انہا تین سراتین حب لتا ان وقت ہما پی حاضر مکان المقرب پر اشان دا گوانا مندنا چی مند مندن سبا دے. اتے جی وقنا پل وکنا یہاں غریب یوم فل وکنا پکی اب اس سے کرارا وقت کی یو آدم اذ اور عشاء بعض لوگوں جن سے ہے اس وقت لدبر العشاء ما الم الى العشاء لازم الناس جميعا حتى نماذ عن تحت سايت مصداق کے فاری کے و كلام فجد ومنذ صباح متدرج وقت ما عادت من متدرج وقت اگ حا لائل سفر، جس سفر تو مجرد فدیب و قفر میں تحصیص کرتے چونکہ دا خبر ہے تو شوافید مسترسل خلاف تو حقی جمع سوئی جن سفر ہو جنہا قاربی ہے کہ ہوا اندراج منترنداج نفض منترج دیکھنے لیکن دا غذا قول جزمہ پر اندجرا یعنی کہ جزمہ بحقیب باندراجی حاضر لفظ جزم کرے دے بحقیب چی دا اندراجی لاندراج اندراج من جانبی ذاوئی دے دا, دا دراوی قول لے اور ذا بعد جذب لائچے ہود مجہ تنسیث لبخارنہ پتن سے تمہارے پر پہمان ہے قال ان رسول اعظم قال تنسیث تے پے کو سنترن دے جنہاں دے بہرکی انتظار جی بارے داسے او حوالہ تنسیث ذکر کی رحمن نے وقوف قرار پھکے اور ذا وقوف منافذ رفع ثنے کرکرم اور پورا واجب دفتہ پہ ہشد مان راوی ذکر کی موکو بھی من درج ان کی بیٹوی او جد میں کریں دراجبانی بندی داد دا مرکو قوض جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او دامارو مشردی رچی دا جمع بینہما لنسکلہ لا چاندن وجل سفرنا دا محولتان دادو منزر یو دا سوازو من سبا خام مخام احشابا او زیم دا سبا نزحادی سادا سمو قفا حد تاسفرہ بے کو مزرقبان حد تاسفرہ چیز پار اسفار منا یہ صلاح سم مقارا لوعن امیر این عبداللہ المصور وزرح ربیر صلاح عبداللہ المصور فہو مظرفہ مانی وحدا ہی جدا ہے کیا داخل شپی اطرق دخلت اسفار ہے داخل شپ اسفار کی سم مقارا بہول عبداللہ المصور لنہو لگا امیر امین اقاض الان اصحاب سننہ ومنین بزدار قسمات غزلنو قرد وخدا خلافت جا جر امین روان شي دمظرر کیم امیناتا ندیو مصیب شید جمعی سنت ب اور سوال جناب تاب سننا عمل کو کی تو سنات پانی نہ عتاب سننا کما ادری اور ذاتی کر کے عبدالرحمن یزید نے کہا چار دن عبداللہ مکت دا خبرت نہ کامل من وسروان کہتے ہیں مصیب سی اور سنات پانی باعمل کی کما ادری عبدالرحمن ہا اقولہ قالت رحم دفعن سبذ سارے کے ساتھ یہ کہوں گا عبداللہ نے ضرورت وقت نہ قران میں تو اس میں سنات کا سلام چر ہمیں میں نہ تل بی و تارجر کبائے امر نہ